او بللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن اٹھائیس میں پارس سورائے صوف کے یہ پہلے رقو ہے یہ رقو آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر دس تک کے آیتوں پہ مشتمل ہے زور ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے صورتوں میں سے ہے اور بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ مکی صورتوں میں سے ہے لیکن مشہور روایات اس بارے میں یہ ہے کہ یہ مدنی ہے اور ہجرت کے بعد نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے اس سورہ مبارکہ میں دو رکو چودہ آیاتیں دو سو اکیس کے اور نو سو حروف ہے اس سورہ مبارکہ کے پہلے رکو میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو اپنے ایمان میں اخلاص اختیار کرنے اور اللہ کے راستے میں اللہ کے دی ہوئی تمام تر صلاحیتوں کو برقار لانے کی تاکید اور ترغیب دی ہے اس میں ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مناسبین کا بھی ذکر کیا ہے کہ جو وقتی طور پر مسلمانوں کے پاس آتے اور اپنے مفادات کے حصول کے لیے مسلمانوں کے سامنے اسلام کے سربرندی کے لیے بلند بانگ داوے کرتے کہ بھئی اگر تم پر کوئی کڑا وقت آ پہنچا تو ہمیں اپنے سے پیچھے نہیں پاؤ گے ہم تمہارے مفادات کے کی حصول کے لیے تم سے آگے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیاتوں میں ان سے بھی بات کی ہے کہ اللہ کے نظر میں انسانوں کا یہ طرز عمل انتہائی ناپسندیدہ ہے کہ وہ کہیں کچھ اور کرے کچھ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بےحد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے سبح للہ ما فی السماوات فی الارض اللہ کے پاکیز بھی بیان کرتے ہیں وہ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے وہ لزیز الحکیم اور وہ غالب حکمت والا ہے اللہ تبارک تعالی کہ مخلوقات میں اللہ تبارک وطالہ کے تصبیحات پڑھنے والے بے شمار ہیں بلکہ اللہ کے سارے مخلوق ہی اللہ کے حمد و ثنا میں مصروف عمل ہے لیکن اللہ تبارک وطالع بالخصوص انسانوں کو اپنے طرف اس وجہ سے ترغیب دیتا ہے کہ انسان جب اللہ کے ساتھ اپنے تعلقات میں اخلاص پیدا کریں گے اور اللہ کے حمد و صنع میں مصروف عمل ہو جائیں گے تو اللہ تبارک وطالع اس کے بدلے ان پہ رحمت نازل کریں گے اس لیے کہ ان کا اللہ کے فرمام برداری اختیار کرنا ہی ان کے لیے راحت اور عزت اور عظمت کا سامان بنتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احراد ہے یا ایوہ اے وہ لوگ جو ایمان والے ہو لما تقونا کیوں تم وہ باتیں کہتے ہو لا تفالون وہ جو تم کرتے نہیں ہو اس میں اللہ تبارک و تعالی منافقین کے اس رویے کا تذکرہ فرماتا ہے کہ جو مسلمانوں کے پاس آتے اور کہتے جی کہ ہم بھی مسلمان ہیں اور کسی بھی اسلام کے لیے جب قربانی کا موقع آئے گا تو ہم اس موقع پہ کسی سے بھی پیچھے نہیں رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو تم ایسے باتیں کیوں کہتے ہو جس کو تم کرتے نہیں ہو بڑی بیزاری کی بات ہے یہ اللہ کے ہاں یہ کہ تم کہو ما تفلن وہ جسے تم کرو نا بے شک اللہ, بشک اللہ يحب چاہتا ہے ان لوگوں کو قاتلون فیصدی جو لڑتے ہیں اس کے راستے میں سفن قطار بن کر انم بنیانم مرسوس جیسے وہ سیسا پیدائی ہوئی دیوار ہے یعنی وقت پڑنے پر پھر وہ کسی کو بتاتے نہیں ہیں بلکہ حالات اور واقعات خود ان کو اس طرف دعوت دے دیتے ہیں کہ اب ان کو اسلام اور مسلمانوں کے حفاظت کے لیے یک جاں اور یکاد ہونا چاہیے اور جو لوگ ایسے حالات کے آنے سے پہلے مسلمانوں کے سامنے اپنی وابستگیوں کا اظہار کرتے رہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت آنے پر یہ پیچھے رہیں گے ان میں سے کچھ لوگ تو وہ تھے کہ جو بالکل منافق تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے ان کے بارے میں سخت تاکید فرمائی ہے کہ یہ لوگ اپنے دنیا اور آخرت کا نقصان کرنے جا رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھی ان کو کوئی بلائی نہیں ملے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شاد ہے اور جب کہا السلام نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہ یا قوم اے میرے قوم لمتنی کیوں ستاتے ہو مجھ کو وقت تعالم اور یقیناً تم جانتے ہو انی رسول اللہ علیکم ہے کہ میں اللہ کا بیجا ہوا پیغام پر ہوں تمہارے پاس فلما پھر جب انہوں نے ٹیڑھا پن اختیار کیا تو ازاغ اللہ قلوبہم اللہ نے بھی ان کے دل پھیر دیے لا دل القوم الفاسقین اور اللہ تبارک وطالعہ بے حکمی اختیار کرنے والے قوم کو ہدایت نہیں دیتے بدی کرتے کرتے قاعدہ ہے کہ دل سخت اور سیاہ ہو ہوتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ نیکی کی کوئی گنجائش نہیں دیتی یہی حال ان کا ہوا جب ہر بات میں رسول سے ضد ہی کرتے رہے اور برابر ہی ان کی یہ ضد بڑھتی رہی تو آخر مردود ہوئے اور اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑا کر دیا کسی دی بات قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہ رہی ایسے ضدی اور نافرمانوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کا یہی طریقہ چلا آ رہا ہے مریم اور جب کہا ایسا بیٹے مریم نے یا بنی اسرائیل اے اولاد یقوب انی رسول اللہ علیکم بے شک میں اللہ کا پیغامبر ہوں تمہاری طرف مصد علمہ بہنیا میں یقین کرنے والا ہوں اس پر جو مجھ سے پہلے آگے ہیں من مینا تورات میں وہ مبشرم بے رسول اور خوشخبری سنانے والا ہوں ایک رسول کا یہ اتی نمبادی کہ جو آئے گا میرے بعد اسم احمد اور ان کا نام ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلما پھر جب وہ لایا ان کے پاس بال بینات واضح یعنی اپنی نبوت پر اور اللہ کے احکامات پر مبنی تو قالو کہا انہوں نے حاضر مبین کہ یہ تو کھلا جادو ہے یہ جو آیات ہے یہ بڑے اہم ہے جس پر مخالفین اسلام کی طرف سے بڑے باتیں کی گئی ہے اور بدترین خیانت مجرمانہ سے بھی کام لیا گیا ہے کیونکہ اس میں بتایا گیا ہے کہ حضرت عیسائی سلاۃ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف صاف نام لے کر آپ کے آمد کی بشارت دی تھی اس لیے ضروری ہے کہ اس پہ کچھ تھوڑی سی تفصیلی بات ہو جائے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم میں احمد بتایا گیا ہے احمد کے دو مانے ہیں ایک وہ شخص جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو اور اس کے دوسرے معنی ہے وہ شخص جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو یا جو بندوں میں سب سے زیادہ قابل تعریف ہو صحیح احادیث میں آتا ہے کہ یہ بھی حضور کا ایک نام تھا مسلم اور ابو دودھ میں حضرت ابو موسا اشاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک حدیث ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا محمد و انا احمد کہ میں محمد ہوں اور میں احمد ہوں اور میں حاشر ہوں یعنی سارے لوگوں کو ایک مختلف پہ جمع کرنے والا ہوں اسی طرح کی روایت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے بھی ہے جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعریفی فرمائی تو انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنناموں سے یاد کر کے تعریف فرمائی ان میں ایک احمد بھی ہے جسے کہ صحابہ کرام میں سے مشہور شاعر صحابی حضرت حسان بن سابق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں ایک شعر ہے کہ صلی اللہ ومین خف بی عرشی وطیبون عدل مبارک احمدہ کہ اللہ نے اور اس کے عرش کے گرد جمگتا لگائے ہوئے فرشتوں نے اور سب پاکیز ہستیوں نے بابرکت اللہ علیہ وسلم پر دروپ بھیجا تاریخ روایت سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک صرف محمد ہی نہیں تھا بلکہ احمد بھی تھا عربی زبان کے تاریخ اس بات سے بڑے پڑے ہیں اور کسی طریقے سے تاریخ روایت میں اہلی کتاب کی کتابوں سے جو باتیں نقل کی گئی ہیں اللہ کے پیغمبروں کے بارے میں ان میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ کا آخری رسول آئے گا ان کا نام محمد بھی ہے اور ان کا نام احمد بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبروں نے اپنے اوپر نازل ہونے والے اللہ کے ان احکامات کی روشنی میں اپنے امت کے لوگوں کو یہ وضاحت سے کہا تھا اللہ کا یہ آخری رسول جس زمانے میں بھی آئے اس کی مدد کرنی ہے اس کا ساتھ دینا ہے اس پر ایمان لانا ہے اس لیے کہ ان پر ایمان لانے اور ان کی نصرت کرنی ہی کی وجہ سے تمہارے آخرت تابناک بنے گی اور تمہارا بھی ممکن بن سکے گا اور اگر تم نے ان کے نافرمانی کی تو یقیناً تم نے سارے پیغمبروں کے پیغمبری اور رسولوں کے رسالت سے انکار کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ صلاحت وسلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ وضاحت کے ساتھ کہا کہ میں تو خوشخبری سن سناتا ہوں اس پیغمبر کے کہ جو میرے بعد آئے گا اور ان کا نام اس میں گرام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے پھر جب وہ آیا ان کے پاس واضح نشانے لے کر اور انہوں نے کہا سخر مبین کہ یہ تو کلّہ جادو ہے ومن اور کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے اس شخص سے کہ جو جھوٹ باندھے اللہ پر وہ الاسلام اور اس کو بلاتے ہیں مسلمان ہونے کی طرف اللہ دل القوم سالمین اور اللہ تبارک تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا تو یہ اہل کتاب بڑے ظالم قوم ہے انہوں نے اپنے زمانوں میں پیغمبروں کے ساتھ مقاصمانہ رویہ اختیار کیا رکھا اللہ کے حکموں کے ساتھ انہوں نے بے انصافی کا رویہ اختیار رکھا اور اللہ کے حکموں کا انہوں نے مزاق اڑایا تو ان کے اس ذالمانہ روش کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نور اسلام اور نور ہدایت کے اپنانے سے دور رکھا یوری یہ چاہتے ہیں نور اللہ کہ یہ بجاد اللہ کی اس روشنی کو بھی افواہم اپنے منہ سے اللہ متم منوری ہی اور اللہ نے پوری کرنی ہے اپنی اس روشنی کو لو کرفرون اگرچہ یہ بات کافروں کو ناگوار گزرے نور سے مراد دین احکام دین اسلام کے احکامات ہیں کہ اللہ تبارک تعالی ہر چار سو اپنے احکامات کا غربہ چاہتے ہیں اور منکرین اللہ کے ان احکامات کے نور کو ختم کرنے کے لیے اپنے تمام تر صلاحیتوں کو بروکار لا رہے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ غالب ہو کے رہے گا کفار اللہ کی نور کو اپنی منہ سے بجانے کی کوشش کرتے ہیں اس سے مراد ہے زبانی کلامی طور پر دین اسلام کو بدنام کرنا اس کو پرانا بتانا قابل عمل قرار دینا اور اس کو تنگ نظر والا مذہب کہنا اسی طرح سے دین اسلام سے وابستہ افراد کو بدنام کرنا تاکہ لوگ دین اسلام سے دور رہیں اور اس کو قبول ہی نہ کریں یہ کافرانہ رویہ ہے اللہ وہ ذات ہے اور سرول ہو جس نے بیجا اپنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالخدا حدیت دے کر و دین الحق اور سچا دین دے کر لیکن ہو عالدین کلوی ہی تاکہ اس کو غالب کر دے باقی سارے دینوں پر ولو کر حل مشکون اگرچہ شیر کرنے والے اس بات کو ناپسند کرتے ہیں. اللہ تبارک بتانا چاہتا ہے کہ اس کائنات دنیا میں اس کے دین اسلام کا غلبہ ہو اور اس غلبے کو ممکن بنانا ہے ان لوگوں نے جو دین اسلام سے وابستہ ہے یہ وہ اپنے اخلاص کے ساتھ اور اپنے تمام تر اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو بروکار لائیں اور اسلام کو مسلمان کے نقطہ نظر سے دیکھیں اسلام کو کافر کو نقطہ نظر سے نہ دیکھیں اس لیے کہ منکر تو اسلام کو مایوب سمجھتے ہیں منکر, کو منکر تو اسلام کو ناقابل عمل دین سمجھتے ہیں لیکن مسلمان دین اسلام کے احکامات پر منترا ہونا باعث نجات سمجھتے ہیں باعث رحمت اور باعث رضاء الہی سمجھتے ہیں لہذا کافر کا نقطہ نظر اسلام کے بارے میں کچھ اور ہے اور مسلمان کا نقطہ نظر اسلام کے بارے میں کچھ اور ہے اس لیے اسلام کے بارے میں کفار کے نقطہ نظر سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا اسلامی احکامات اور اسلامی تعلیمات اور اسلامی دین کو مسلمان اپنے نظر سے دیکھے گا اس کے لیے جہد کرے گا اس کے لیے یہ مسلمان اللہ کے سامنے جواب دہ ہے تو دنیا میں بھی اللہ کے رحمتیں اس مخلص مسلمان کے شامل حال رہے گی اور آخرت میں بھی اللہ کی رضا اس کو ملے گی لیکن جو دنیا میں کفار کے نقش قدم پہ چلتے رہے اور اسلام کو سفید ہستی سے مٹانے کے لیے اپنے توانائیوں کو برکار لاتے رہے تو دنیا میں بھی ناکامی اور نامرادی رہے گی اور آخرت میں اللہ کے غضب کا سامنا کرنا پڑے گا اس لیے کہ یہ اللہ کے ساتھ مقابلہ کرنے پہ اتر آیا ہے وآخر الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الحيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أضلكم على بجارة تنجيكم من هزاب أليم اٹھائیس پارے سورہ صف کے یہ دوسری اور آخری رکو ہے یہ رکو آیت نمبر 10 سے لے کر اختتام صورت آیت نمبر 15 تک کے آیتوں پر مشتمل ہے گزشتہ رقو میں یہ وضاحت آ چکی ہے کہ مسلمان کا نقطہ نظر اس دنیا کے بارے اور اللہ کے دین کے بارے میں مختلف ہے ان سے کہ جو اللہ کی منکر ہے جو اللہ کے رسولوں کی منکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیاتوں میں مسلمانوں سے مخاطب ہے کہ بھائی اگر تم نے دنیا اور آخرت میں اللہ کے قرب کو حاصل کرنا ہے جو کہ جنت کی صورت میں تمہیں عطا کر دیا جائے گا تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر اور اللہ کے رسول کے باتوں پر ایمان لاتے ہوئے اللہ کی دی ہوئی تمام تر صلاحیتوں کو دین اسلام کے ہر چار سو غلبے کے لیے کار لاؤ چاہے یہ صلاحیتیں اور خوبیاں مالوں کی ہو یا اپنے جانی صلاحیتیں ہو اللہ فرماتا ہے کہ اس میں تمہاری بہتری ہے ایسے اللہ تمہارا گناہوں کو معاف کر دے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہمیشہ کی خوشحالی والی زندگی جنت سے امکنار کر دے گا اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے اس لیے کہ مرنا تو ویسے ہی بھی ہے لیکن اگر اللہ کے رضاؤں کو حاصل کر کے بندہ دنیا سے جائے تو وہ بڑا خوش قسمت ہے اور اگر دنیا میں انسان نافرمان بن کے رہے اور اسی نافرمانی پر وہ دنیا سے جائیں تو اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہوگی کہ جن کو خوش کرنے کے لیے اس نے اللہ کے نافرمانیوں کا ارتکاب کیا وہ بھی آخرت میں اس کے ساتھ نہیں دے سکیں گے چنانچہ شہر برتن ہے یا اے وہ لوگ جو ایمان والے ہو حل ادلکم علی تجارت میں تمہیں بتلاؤں ایک ایسی تجارت تم جی کم بن عضاب علیم جو بچائے تم کو ایک دردناک عذاب سے تجارت وہ چیز ہے جس میں آدمی اپنا مال وقت محنت اور ذہانت قابلیت اس لیے برویکار لاتا ہے کہ اس سے نفع حاصل ہو اسی رعایت سے یہاں ایمان اور فی سب اللہ کو تجارت کہا گیا ہے مطلب یہ ہے کہ اس راستے میں اپنا سب کچھ خرچ کرو تو وہ تمہیں نفع دے گا جو اگلے آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے وضاحت فرمائی ہے اور سورہ توبہ کے آیت نمبر ایک سو گیارہ میں اس کی پوری تفسیری وضاحت وہ گزری ہے اللہ تبارک و تعالی کا احسان ہے کہ وہ تجارت یہ ہے تو مینون نب کہ سب سے پہلے تم اللہ پر یقین کرو اللہ پر اعتماد رکھو وہ ہی اور اس کے رسول پر وہ فی سبی اللہ اور یہ کہ تم جہاد کرو اللہ کے راستے میں بے ام والے کم اپنے مال سے و اپنے جان سے جہاد کے معنی کئی جگہوں پہ وضاحت اس کی ہوگی گزری ہے اس جہاد فی سبیل اللہ کے معنی ہوتا ہے اللہ کی دی ہوئی تمام تر بہترین صلاحیتوں کو اللہ کی دین کی سربرندی کے لیے کر لانا یہ تبلیغ کے ذریعے ہو تقریر کے ذریعے ہو نصیحتوں کے ذریعے ہو اللہ کے حکموں پر عمل پیرا ہونے کی صورت میں ہو یا پھر کفار کے غلبے کو روکنے کے لیے سرحدوں کے حفاظت کی صورت میں ہو یا کفار کے حملوں کو روکنے کے لیے ان کے سامنے سمے سفر ہو کر کے ان کے ساتھ جم کرنے کی صورت میں ہو یہ سارے کے سارے صورتیں جہادی فی زبیل اللہ کے زمے میں آتی ہیں تو جو لوگ جہاد فی زبیل اللہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظر میں ان کا یہ عمل ان کے دیگر تمام عمال سے سب سے بالا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے یقینی قرب کی حصول کا ذریعہ بھی یا جب تم رائے خدا میں جہاد کرو گے اللہ اور اللہ کے رسول پر اعتماد رکھتے ہوئے تو وہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گی ویتم جنات ان تجرم تخت انہار اور وہ داخل کرے گا تمہیں جنت میں ایسی جنت کے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی وہ جنت کے میں یا ایسی جنت کہ جس میں رہنے ہی کی جگہ ہیں سارے ذالک الفوز العظیم یہی بہت بڑی کامیابی ہے وہ اخراطنا اور ایک اور چیز جو تم چاہتے ہو اور وہ نسر مدد اللہ کی طرف سے وفت ہن قریب اور قریب کی کامیابی و بشر المنی اور یہ خوشخبیاں سنا دو اہل ایمان کو انسان چونکہ جذبات ہے اور وہ اپنے امال کا نتیجہ جلد دیکھنا چاہتے ہیں یقیناً عال ایمان کو ان کی ایمان کے بدلے میں آخرت کی کامیابیاں عطا کر دی جائے گی لیکن انسان چاہتا ہے مسلمان بھی بحیثیت ہے انسان کے کہ میں اپنے اعمال کے نتیجے کو جلد اپنے آنکھوں سے دیکھ لوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھ اور اللہ کے دین کے ساتھ مخلص رہو گے تو پھر اللہ کا مدد دنیا میں بھی تمہارے شامل ہار رہے گی اور جلد تم اپنی دلی مرادوں میں فتحیاب ہوتے ہوئے کامیابیوں سے امکنار ہو جاؤ گے اللہ فرماتا ہے کہ میرے طرف سے مجھ پر اعتماد کرنے والوں کو یہ خوشخبری سنا دو یا اللہ امن ہوں اے وہ لوگ جو ایمان والے ہوں انصار اللہ تم مددگار بن جاؤ اللہ کے یعنی اللہ کے حکموں پر عمل پیرا ہی اختیار کرو کیا قال خالا ایس اب جسے کہا تھا عیسی بیٹے مریم نے لینوادی یہ نہ اپنے پیاروں سے کہ من انصاری عل اللہ کون میرا مددگار بنے گا اللہ کے راستے میں خالح کہا ان کے ان دوستوں نے نحن انصار اللہ کہ ہم مددگار ہے اللہ کے فن پوت من من بنی اسرائیل پھر ایمان گروہ ان بنی اسرائیل میں سے فروخت اور منکر ہوا ایک جماعت فأیدن آمنوا والا ادبی پھر ہم نے مدد کے ان لوگوں کی جو ایمان لائے تھے ان کے دشمنوں کے مقابلے میں پھر وہ ہو کے رہے ان پر غالب آنے والے حواری یہ برانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے دوست جیسے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کو صحابی کہا جاتا ہے جو آپ پر ایمان لائے اور آپ کی مدد کی اور اسی ایمان پر ان کا خاتمہ ہوا تو اسی طریقے سے حواری ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے ہر علیہ السلام کو دیکھا ان پر ایمان لائے ان کی مدد کی اور پھر اسی اعتقاد پر ان کا خاتمہ ہوا تو ان کو خواری کہا جاتا تو حضرت عیسیٰ علیہ سلام نے جب دیکھا کہ بے ہر طرف سے ظالموں کے مظالم بڑھ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بے اب اللہ کے لیے اللہ کے حکم کو زندہ کرنے کے لیے کو میرا مددگار بنے گا تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار بنیں گے یعنی اللہ کے حکموں پر عمل پیرا کریں گے اللہ کا مدد یہ ہے کہ اللہ کے ناظر کردہ احکامات کو جو کہ اللہ کی مرضی ہے ان کو زندہ کر دیا جائے اور جو اللہ کا اس حوالے سے مدد کریں گے کہ ہر چار سو اللہ کے عدل و انصاف کے ڈنکے بجنا شروع ہو جائے تو اللہ اپنے ان مدد کرنے والوں کے مدد کرنے سے ہر غافل نہیں اور نہ مدد کرنے سے اللہ تبارک وطالعہ کمزور ہے یہاں پہ سورہ صف اپنے اختتام کو پہنچا وہ اصل الداوانہ الحمد للہ سب بناظ